أعوذ بالله من الله نصر من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة سب سے پہلے آپ تمام احباب کو مبارکباد پیش کروں گا اس عظیم شہادت سے آپ امکنار ہوئے اور قرآن پاک کی تکمیل عمل میں آئی بہت سے بلکہ آپ میں سے اکثر دوستوں نے ایک ایک حرف قرآن کا سنا ہے اور بات ساتھ ہی روزانہ ایک ہی جگہ کھڑے نظر آئے پابندی کے ساتھ یہ ان سب کے لیے ایک سعادت سے بھرپور لمحہ ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف کو اس کے پڑھنے کو اور سننے کو قبول فرمانے اور جس ثواب کا بھی ذکر آپ نے سنا ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں اللہ پاک وہ آپ سب کو عطا فرما دے ایک ایک حرف بڑھا گیا سنا گیا جو اس کا ثواب اور اجر بنتا ہے اللہ پاک بڑھا چڑھا کر اس کو عطا رما دیں اور یہ جو رمضان کئی قیام ہے تراویح ہیں جو اس کا اجر حدیث میں بیان ہوا منقام رمضان ہے ایمان احتساب ہے غفر الحماط قدم الظمب ہے کہ جو شخص رمضان کا قیام کر لے سچے عقیدے اور ایمان کے ساتھ اور صرف اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے تو اللہ تعالیٰ یہ اجر بھی سب ساتھیوں کو عطا فرمائے جنہوں نے ہر رات رمضان کے قیام کا اور تراویح کا اہتمام کیا اللہ رب العزت اس اجر اور سعادت کو عطا فرما دے جو بھی ساتھی اس میں شریک ہوتے رہے یاد رہے کہ یہاں چھوٹے گناہ مراد ہیں جو رمضان کا قیام کر لے اس کے تمام گناہ یعنی صغیرہ گناہ معروف ہیں اور کبیرہ گناہ جو ہیں ان کی بخشش اس سے بھی آسان ہے پر وہ توبہ ہے اور ندامت کے دو آنسو ہیں ندم و توبہ فرمایا کہ گناہوں پر شرمندگی ہی توبہ ہے اور بندہ اگر توبہ کر لے صدق دل سے جس کو توحبۃ النسخ کہا جاتا ہے یقینا اللہ رب و رزت تمام گناہوں کو معاف رمانے والا ہے یبن آدم لو بلغت تنوبوں کا عنان اصتما سم مستفرتا لاؤ فردن کا علامہ کا نمن کے علاؤ اب عالی کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے اور تو ایک دفعہ سچے دل سے استغفار کر لے تو میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں تو یہ اس دین کی برکت اور سماحت ہے کہ جہاں گناہوں کی بخشش کا معاملہ انتہائی آسان ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ سیام کو ان روزوں کو قیام کو اور جو شبِ قدر کا احیاء کیا گیا ان تمام عبادات کو ہماری گناہوں کی بخشش کا سبب بنا دے اور قبول فرمانے دوستو اصل جو چیز ہے وہ قبولیت ہے عبادت کی قبولیت ہے قرآن پاک نے صحابہ کے خوف کا ذکر کیا ہے ما اتو نماعت و وہ قلوب کام کرتے ہیں عمل کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں ام المومن سجد عائشہ صدیقہ رضی رانا اس آیت کو سمجھ نہ سکیں کہ عمل کرتے ہیں اور ساتھ ڈرتے بھی ایک روز نبی علام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ڈرتے ڈرتے کام کرتے ہیں کیا یہ شراب نوش ہیں یا زنا کرنے والے ہیں سعود ہو رہے ہیں کون لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ عرمایہ کہ اے صدیق کی بیٹی نہیں یہ نمازیوں کا ذکر روزے داروں کا ذکر اور صدقہ دینے والوں کا ذکر نمازیں پڑھتے ہیں صدقہ دیتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور صاف ساتھ ڈرتے ہیں کہ ہماری یہ نیکیاں عند اللہ قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہیں؟ ہم نے لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے اور زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے ہم نیک مال تو کر رہے ہیں قدم قدم کر مگر اللہ کے ہاں یہ قابل قبول بن رہے ہیں ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ صحابہ کا خوف تھا جس قدر وہ عبادت کرتے اسی قدر ان کا خوف بڑھتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان نیکیوں کی پبیرائی ہو رہی اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے یہ نقطہ ہمیں بھی ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ چیز آج بڑی اہمیت کی حامل ہے اور بہت زیادہ ہم سے غور و فکر کی متقاضی ہے ہم عمل پر توجہ دیتے ہیں کہ عمل کرو عمل کرو عمل کرو لیکن ہمارے ذہنوں میں قبول عمل کا نقطہ نہیں ہوتا کہ ہمارے عمل مقبول بھی ہیں یا نہیں صحابہ کا خوف آپ نے دیکھ لیا بے تحاشا عمل کرنے والے لیکن ان کی نظر اسی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ عمل قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہا اصل کامیابی قبول ہی تھی عمل نہیں انسان عمل کرے لیکن حقیقی کامیاب کون ہے جس کی عبادت جس کا عمل اللہ کے ہاں قبول قبولیت کا مستحق قرار پاتا ہے اصل وہ انسان کامیاب ہے ورنہ یہ مضمون جا بجا پرانے پاک میں ذکر ہے کہ عامرا تم نا صبہ تصلا کہ بہت سے لوگ دنیا میں عمل کر کر کے تھک جائیں گے لیکن قیامت کے دن جہنم کی آگ کا لقمہ بن جائیں گے بے تحاشہ محنتیں کریں گے ریاستیں کریں گے مشقتیں کریں گے مگر قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ کا لقمہ بن جائیں گے مقدم نہ علامہ امیل المرامل فضال نا حبا منصورہ بہت سے لوگ ڈھیروں عمل لائیں گے اور ان کو ایک ہی بھونک سے اڑا دیا جائے گا ذرے بنا کر بکھیر دیا جائے گا اور ان نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اور وہ عبادتیں رائے گاہ جائیں گی ضروری ہے کہ ہم چند قواعد پر غور کریں کہ عبادت اللہ نے فرض کی ہے بلکہ ایک انسان کا مقصد حیات ہے اور عبادت کی قبولیت کا طریقہ اور نظام وہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے کچھ اصول ہمیں دیے ہیں کچھ ضوابط ہمیں دیے جن اصول و ضوابط پر ہماری عبادت قابل قول قرار پائے گا پہلی چیز دوست اور بھائیوں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. ایک مقلف جو اس دین کی طرف آتا ہے اور اللہ رب العزت کی عبادت کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کی پہلی ذمہ داری فہم توحید پہلی ذمہ داری فہم توحید یاد رکھیں توحید میں اگر ایک لکیر آ ایک سوئی کے ناکے کے برابر دراڑ آ گئی تو اللہ تعالیٰ کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے سارے انبیاء کو وہی کرتا ہے ہر نبی کو اس کے دور اللہ تعالیٰ نے وہی کی لین اشرف علیہمۃ اللہ عمر کو ملا من الخاسرین اگر تم نے شرک کر لیا تو تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم قیامت کے دن خسارہ پانے والوں میں شمار ہو گئے یہ خطاب انبیاء سے ہے جن کی نیکیاں جن کی عبادتیں بڑی قابل قدر مگر یہ شرک کی نحوست فرمایا کہ اس شرک کے ارتقاب پر تمہاری نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گے تو پھر میری آپ کی کیا حیثیت ہے اگر ہم شرک کا ارتکاب کریں گے تو ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہوگی بڑا یہ نقطہ قابل غور اور یہ ایک سب سے بنیادی اصول ہے قبول عبادت کا کہ بندے کی توحید کا فہم صحیح ہو اور جو توحید کا بنانا وہ عین کتاب و سنت کے مطابق ہوگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کے مطابق ہو دوسری چیز یہ ہے کہ عبادت کرنے والا وہ نماز ہو روزہ ہو یہ احتکاف ہو حج ہو عمرہ ہو جہاد ہو عبادت کرنے والا اللہ کے لیے مخلص ہو. اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص رہا کاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو جس عبادت میں ریاکاری کاری آ جائے چاہے وہ عبادت سے قبل ہو یا عبادت کے دوران ہو یا عبادت کے بعد ہو برباد ہو جائے اگر آپ نے اخلاص سے عبادت کی ہو اور دو چار سال دس سال بعد آپ اس عبادت کو ریاکاری کی نیت سے کھول دیں ظاہر کر دیں اس وقت بھی وہ عبادت برباد ہو جائے ریاکاری کی وجہ سے یہ ایک زہر قاتل ہے عبادت کے لیے اللہ تعالی قیامت کے دن ریاکاروں کو خطاب فرمائے گا کہ جنہیں دکھانے کے لیے تم نے عبادت کی تھی ان کے پاس چلو کچھ ملتا ہے تو لے لو میرے پاس کوئی جزا نہیں کوئی بدلہ نہیں یعنی ہر عبادت بے رائے گا اور بالکل معطل کوئی اس کا فائدہ نہ ہوگا انَََََََََََََََنیات و اِنمرمانو ساری عباد صحت اور قبولیت انسان کی نیت پر ہے اور انسان کو اس کی عبادت سے کیا ملے گا جو وہ نیت کرے گا وہ ما عمیر و الاَََََََََََ اربد اللہ مخلص عید الدين خنافہ يققيم الصلاح يدكا یہ حکم سارے انبیاء اور ان کی امتوں کے لیے ہر نبی کو ہر نبی کی امت کو ایک ہی حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ اور ہونافا بن کر حنیف بن کر یک طرف ہو کر ان کی نظر سیدھی دین اسلام کی طرف ہو دائیں بائیں جھانکنے والی نہ ہو کہ اس تحریک میں کیا اور اس تحریک میں کیا ہے فلاں پارٹی کا منشور کیا ہے اور فلاں پارٹی کا منشور کیا ہے منشور آپ کا کتاب ہو سنت اس کی طرف سیدھا رخ ہو آپ کا سیدھا اس کی طرف چہرہ ہو اور عبادت میں اخلاص ہو یہ حکم دیا گیا تب اللہ تعالیٰ عبادت قبول کرے اور تیسرا اصول یہ ہے کہ وہ عبادت رسول گرین ذرم کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے اسوا آئیڈیل اور نمونہ ایک شخصیت کو بنا کر بھیجا ہے اور وہ محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد لطت لکم فی رسول اللہ عصوۃ الحسن تمہارے لیے صرف اور صرف رسول اللہ علیہ وسلم اسوا اور نمونہ ہے اور کوئی نہیں تو ضروری ہے کائنات کے ایک ایک فرد کا ہر ہر عمل مطابق ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کوئی بھی عمل کوئی وادت ہو سیاست ہو تجارت ہو یہ نہیں کہ کسی عمل میں آپ کو چھوٹ دی گئی اور دنیا سرجعلم یہ پوری دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور قید خانے سے مراد یہ ہے کہ مومن کی اپنی کوئی مرضی نہیں کوئی مرضی نہیں اس کا ہر معاملہ تابع ہوگا کس کے محمد اللہ الرسود علیہسلم کس کو حتیٰ کہ کاروبار ہے آپ کا ذاتی ویسا ہے ذاتی آپ کا ہنر اور فن ہے لیکن یہاں بھی آپ جکڑے ہوئے ہیں اس بندن میں اس حصار میں جو اللہ کے بیگمبر نے قائم کیا آپ کے بیان کردہ نظام سے ہٹ کر اگر تجارت ہوگی تو وہ بھی آپ کے اعمال کی, کی بربادی کا باعث ہوگی صحیح مسلم میں زید میں ارقم کا واقعہ ان سے ایک سودا ہو گیا وہ سودا سود کی بنیاد پر تھا ایک سودی لین دین کر بیٹھے میں نے سیدا عشر سیدہ کو معلوم ہے بلا لیا کہ جو تم نے سودا کیا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ تم نے جتنی بھی باتیں کی حج کیا عمرے کیے جہاد کیے اور زید میں اور کم صرف دو جگہوں میں پیچھے رہے تھے ابتدائی جگیں تھی باقی ہر جنگ میں شریک ہوئے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تم نے جو جہاد کیے حج کیا عمرے کیے نوازیں پڑھی رودے رکھے اور صدقات دیے اس ایک ہی سودے نے ان سب کو برباد کر دیا اس ایک ہی سودے سب برباد کر دیا تو یہ نہیں کہ کاروبار میں آپ آزاد ہیں جس طرح چاہو کرو ہر چیز میں عبادت ہو تجارت ہو معیشت ہو سیاست ہو اور اخلاقیات ہوں معاشرتی امور ہوں ہر چیز میں آپ تابع ہیں جناب محمد رسول اللہ سے آپ سے اگر مطابقت ہے موافقت ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا ورنہ وہ عمل مردود ہوگا آپ کا فرمان ہے من عمر احمد نئی سا علی امرہ ہوگا جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہماری مہر نہ ہو وہ مردود ہے وہ رائے گا اور باتیں صحیح مسلم کی حدیث میں ان دونوں باتوں کو اکٹھا کیا گیا کہ ان اللہ علیہ صبح علیکم ولا علّہ السّلام علیکم ولادر قلوم وماء اللہ اللّہ تعالیٰ جب تم عمل کرتے ہو تمہاری سورجیں نہیں دیکھتا تمہارے مال نہیں دیکھتا اور تمہارے جسم نہیں دیکھتا دو چیزیں دیکھتے تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمل کو دلوں میں کیا دیکھتے اخلاص ہے یا نہیں رہا کاری تو نہیں اخلاص ہوگا تو پھر عمل کو دیکھے گا کہ عمل میرے حبیب کی سنت اور طریقے کے مطابق ہے یا نہیں یہ دونوں باتیں ضرور دل ہیں دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا دلوں میں کیا دیکھتا ہے اخلاص عمل میں کیا دیکھتا ہے سنت کی مطابقت اگر دل میں اخلاص نہیں ہے لیکن سنت کی مطابقت ہے وہ عمل قابل قبول لیں اور اگر اخلاص ہے لیکن سنت کی مطابقت نہیں ہے تو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے یہ قواعد جنہیں سمجھنا اور بنانا ضروری ہوگا اور بھی بہت سے قواعد ہیں کچھ جانبی بھی شرطیں ہیں کچھ باتیں مثلا رزق حلال انسان کی معیشت اگر حرام کی ہوگی تو اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوگی اشاقبر ایک شخص لمبا سفر کر کے جاتا ہے اشارہ سفر حج کی طرف ہے اش اکبر اور اس کا سر خاکہ لو تھا اور پاؤں بھی گرد و غبار سے اٹھے پڑے اشارہ عرفات کے میدان کی طرف جو حج کا اصل دن ہے اصل حج ارفا ہے لمبا سفر کر کے گیا اور منزلیں طے کرتے کرتے عرفات کے میدان میں پہنچ گیا یہ باندھو سر خواہ کا لود ہے اور پاؤں خواہ کا لود ہے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی ایک فیس بین اللہ کی راہ میں گرد و غبار جو چہرے پر لگ جائے سر پہ لگ جائے پاؤں پہ لگ جائے دوسرا جہنم کا دھواں جہنم کی آگ یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی اللہ کی راہ میں جو ہے وہ گرد و غبار جو ہے وہ ایک انسان کے سر پہ آ جائے اس کے پاؤں میں آ جائے جیسے کہ میدان عرفات میں جو حج بھی فیص عبید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجمع میں باب غائم کیا کہ جمعے میں جانے کا ثواب ثواب المشی ادھر جمعہ جمعے کی طرف جانے کا ثواب اور اس کے تحت حدیث کر کی کہ مغبرت مغبر عبد حٹ دن فی صبل النار جس بندے کے قدم اللہ کی راہ میں خاک آ ہو جائیں ان دو قدموں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی تو جمع بخاری نے فیصد اللہ سے جمعہ مراد لیا کہ جمعہ میں چل, چلتے ہوئے جائے راستے میں گرد و غبار پاؤں میں لگ گیا تو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی تو عرفہ کے میدان میں سر خواہ کا لود پاؤں خاکہ لود اور یمک دو یادئی اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بھائی یقول یا رب یا رب اور دعائیں مانگ رہے ہیں یا رب یا رب اللہ ربنا ربنا بڑے الحاظ سے دعائیں کر رہے ہیں اور فرشتے ہر دعا پر کہتے ہیں کہ مطرموں کا حرام ہوں بہ کا حرام ہوں بغیتا بحرام ہے تیرا کھانا حرام کا تیرا پینا حرام کا تیرا لباس حرام کا تیری غذا حرام کا اللہ یوستاب الکھ تیری دعا کہاں قبول ہوگی تیرا حج کہاں قبول ہوگا اتنی قبول یہ تو دعا کے امکان جمع ہو چکے لمبا سفر مسافر کی دعا قبول ہوتی عرفہ کا میدان اللہ حاجیوں کے بہت قریب آ جاتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر ایک ایک حاجی کو معاف کرتا ہے اسے معاف نہیں کرتا جس کا کھانا پینا رہا اور ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے حدیث نہیں پڑی آپ کو بندہ ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کرتا ہے اللہ کو شرم آتی ہے ان کو خالی ہاتھ نہ اٹھائے مگر یہ شخص مسترد کر دیا گیا ددگار دیا گیا کیوں کھانا پینا حرام کرے یہ بھی ایک, ایک ایک شرط کے طور پر لوگ انسان اپنی معیشت پر نکار رکھے کھانا پینا اگر حرام کرے تو اس کے عبادت سے اللہ کے قابل قبول نہیں ایک اور بات عرض گرم ہے اور وہ ہے ایک انسان جو ہے اس کے اندر ایک رنگ دو چہرے نہ ہو ایک چہرہ ہو اور اس کی بڑی اہمیت ہے نیکیوں کی قبولیت میں دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان دناسب بے آمال کا مثال جی والے میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن تہامہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے اس پہاڑی سلسلے کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے بڑی بڑی وزنی نیکی بڑا ان کا حجم اور بڑا ان کا وزن لیکن جج اللہ منصورہ اللہ تعالیٰ تمام نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا اور کوئی نیکی کام نہ آئے گی سب بکھر جائیں گے سب بکھر صحابہ پریشان ہو یہ کون لوگ ہیں تو رسول اللہ سے فرمایا یہ تمہاری ہی بولی بولنے والی ان کا کردار کیا تھا کہ باہر نکلتے تو بڑے پارسا دکھائی دیتے کہ اس سے بڑا کوئی مدد ہی نہیں لیکن وکان ویدا خلو بے مہار ملنا جب خلبت میں ہوتے اکیلے ہوتے تو اللہ کی حتوں کو پامال کرتے چن چن کر گناہ کرتے باہر بڑے پارسا کیا معنی دو چہرے لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا روپ اور تنہائی میں اللہ کو دکھانے کے لیے گندر چن چن کر گناہوں کا کر اللہ تعالیٰ ان بندوں کی ساری نیکیاں ذرے بنا کر بخیر دے گا کوئی فائدہ تو ان ساری باتوں پر توجہ دو جو ایک سراعت مصرفین کا سال ہے وہ ان شرع حدود کو پہچانے ایک نمتا اور بھی اور وہ اخلاقیات اللہ پاک کا فرمان ہے ادخلوف سل میں کاف اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ ابن قیم فرماتے ہیں کہ پورا داخل ہونے کی تفسیر یہ ہے کہ تین چیزیں اپنا لو ایک عقیدہ دوسرا عمل اور تیسرے خلق عقیدہ عمل اور خلق انہوں نے ان تینوں چیزوں کو ایک قصر ایک محل سے تشویح دی ہے ان اسلام میں داخل ہو جاؤ یعنی اس محل میں محل کیسا ہونا چاہیے اس میں تین چیزیں ہوں ایک اس کی مضبوط بنیادیں جو کہ عقیدہ ہے بنیاد اگر کمزور ہوگی تو آپ کا یہ محل قائم نہیں رہ سکے گا مضبوط بنیاد دوسرا اس محل کی جو بلڈنگ ہے جو عمارت ہے. ایک منزلہ دو منزلہ تین منزلہ یہ عمل ہے جتنا اونچا لے لیں لیکن وہ اونچائی بنیادوں کے مطابق ہوگی یعنی عقیدہ مستحکم ہو اگر بنیادیں ٹھوس ہوں گی تو عمارت قائم رہے گی عقیدہ مستحکم ہوگا تو عمل کی عمارت جتنی اونچی جائے گی اتنی کارگر بھی ہوگی اور انط اللہ قابل قبول بھی ہوگی اور قائم بھی رہے گی اور اگر آپ اینٹیں لگا دیں عمارت مکمل کر دیں تو عمارت بڑی بری محسوس ہوتی ہے تو اس کی خوبصورتی کے لیے اس کو آپ رنگ روغن کرتے ہیں پلستر کرتے ہیں پائلیں لگاتے ہیں اب وہ چمک رہی ہے خوبصورتی کا منظر پیش کر رہی ہے یہ اخلاق ہے تو یہ تین چیزیں جو اس قصر کو مکمل کرتی ہیں ادخلوفصل میں کاف ہے اس قصر کی تکمیل ان تین چیزوں کے ساتھ کوئی چیز اگر موجود نہ ہو تو عمارت میں جازویت نہیں رہتی تو اخلاق کی ایک بڑی اہمیت ہے چی اگر اخلاق نہ ہو عمل ہی عمل ہو عقیدہ ہی ہو تو بعض اوقات اخلاق کے نہ ہونے کی بنا پر عمل رائے گاہ جا سکتا ہے نبی علیہ السلام کے سامنے دو عورتوں کا ذکر ہوا ایک عورت بڑی عبادت گزار تھی مالدار تھی صدقہ دیتی تھی اور طاقتور تھی فرض بھی پڑھتی نفل بھی پڑھتی لیکن اس میں ایک قواعت تھی کہ تو اسی جیرانہ بے ہے وہ زبان کی میٹھی نہیں تھی لوگوں کی قیمتیں کرنا چغلیاں کرنا گالیاں دینا اور لانتے بھیجنا اور پڑوسیوں کو تنگ کرنا چیخنا چلانا یہ اس کا کردار تھا لیکن عبادت گزار بہت تھا فرمایا تھی یہ اور جہنم میں جائے جہن میں کہاں گئی بات یہ کہ صدقے کہاں گئے یہ کہ نمازیں روزے کہاں گئے حج کہاں گئے زکاتے کہاں گئے فرمایا کہ جہنم میں جائے گا وہ اس کو جہنم میں دبان نہیں ہے اللہ تعالیٰ نکالے گا اس کے ایمان کی وجہ سے لیکن جہنم کی سزا تو ملی کوئی نیکی کام آئی ہاں دوسری عورت ہے کمزور ہے اور غریب ہے صدقہ نہیں دے پاتی فرائض پورے کر لیتی ہے نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتی لیکن زبان کی بہت میٹھی اس نے کبھی کسی غیبت نہیں کی کبھی کسی کی چغلی نہیں کی کسی پر کوہتان نہیں لگایا کبھی چیختی چلاتی نہیں ہے. اور نہ کبھی اس نے کسی کو اذیت دی اپنی زبان سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شایا یا پھر جنت یہ خاتون جنت میں جائے تو ان سارے قواعد کو سامنے رکھو صحابہ کا خوف آپ دیکھو عمل کر رہے ہیں نوازیں پڑھ رہے ہیں اللہ کے بیگمبر کے ساتھ حج کر رہے ہیں عمرے کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈر بھی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ہے قبول بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو ہماری اتنی ضرورت کہاں سے آئے گی نہیں میرے دوستو یہ جو عمل کیے جا رہے ہیں اس کا ایک ہی ہدف ہے اور وہ ان طلّہ کو ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ صحیح مہاری کر پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں وہ آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے یہ بن نعمان ہار سبنعمان ندیسلام کے صحابیہ جنگ بدر کے دو چار دن بعد یہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں ہے. حاضر ہوئے یاد رہے کہ اس کا بیٹا ہے جنگ بدر میں شہید ہو گیا تھا اور وہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے اب وہ بالکل بے سہارا ہو گیا نہ اس کا والد نہ اس کا بھائی نہ کوئی چچا نہ کوئی اور اولاد نہ شوہر بالکل تنہا رہے گا یہ ایک بیٹا اس کا واحد کفیل تھا سہارا تھا اس کی خدمت کرتا اس کو کھلاتا پلاتا اس کی صفائی ستھرائی ساری ذمہ داری وہ اٹھائے ہوئے تھا اب وہ چلا گیا شہید ہو گیا ام حارث نبی رحضان کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ یار سود اللہ صن میرا بیٹا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کا مجھ سے کیا تعلق تھا اکلوتی اولاد تھی اور میرا سہارا تھا وہ چلا گیا اور مجھے داغ مفارقت دے گیا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ انکان پھر جن اس مجھے بتائیے اللہ تعالی نے میرے بیٹے کو قبول کر لیا میرے بیٹے کی شہادت اور قربانی اند اللہ مقبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ بتائیے اگر اللہ نے قبول کر لی ہے تو آس پھر مجھے صبر آ جائے گا کہ میرا بیٹا اچھے حال ہی ہے پھر مجھے صبر آ جائے گا قرار آ جائے گا وہ آخت سے اور پھر اپنے بیٹے کی قربانی کو میں اللہ تعالیٰ سے اجر کا ذریعہ بنا لوں گی کہ میں شہید کی ماں ہوں اور جو شہید کی ماں کا صلہ ہے اس کی توقع لے کر بیٹھ جاؤں گا صبر کر لوں گا کوئی امکانات اخرا اور اگر معاملہ دوسرا ہے میرا بیٹا چلا گیا اور اللہ نے قبول نہیں کیا پھر تراما اسنا پھر میں صبر نہیں کر سکوں گی پھر صبر نہیں کر سکوں گا مجھے بتائیے اللہ تعالی نے میرے بیٹے کو قبول کیا یا نہیں کیا چونکہ رسول اللہ صرف نعت کے وہی تھے ہر شخص کے انجام کو اللہ ہی جانتے اللہ کے بیغمبر نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے بدریہ وائ اپنے پیغمبر کو آگاہ کر دیا کہ حارثہ کو ہم نے کیا مقام دیا فرما کیوں حارثہ ہارسہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ان کا سی ہوا وہ اناصاب الفرداس اللہ جنتیں تو بہت ہیں لیکن تیرے بیٹے کو اللہ نے جنت الفرداس دے دیے سب سے اونچی جنت اور سب سے اعلی جنت تیرا بیٹا قبول ہو چکا یہ صحابہ کی نظر کس چیز کی طرف عمل کی قبولیت کی طرف عمل کی قبولیت کی طرف اتنی بڑی نیکی حالانکہ جنگ بدل اسلام کا پہلا غزوہ اللہ کے پیغمبر کی قیادت یوم الفرقان مقابلے کے دشمن سب سے منحوس ابو جہل اس امت کا فرعون اتنی بڑی جنگ اس جنگ کی شہادت تو اتنی قابل فخر آج کوئی شخص بارڈر کی پٹی دیکھا ہے تو اس کو چین نہیں آتا پھتکتا پھرتا ہے لوگوں کے سامنے ناچتا پھرتا ہے کہ میں جا کے بارڈر پہ دو چھرے فائر کر کے آ گیا جنگ پدر کی شہادت ہے اصل معاملہ اللہ کے یہاں قبولیت کا کہ میرے بیٹے کو اللہ نے قبول کیا ہی نہیں کیا اللہ نے خبر دی کہ ہم نے قبول کر لیا نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ جنت الفردوس کا داخلہ تھا یہاں بہت سے بچے بیٹھے ان کے لیے نقطہ ضرور فائدے کا باعث ہوگا یہ جنگ بدر کا شہید ہے یہ یہ ہار سا ملنا ہار سا ملنا جنگ بدر کا شہید ہے لیکن ماں کی خدمت کتنا اونچا سلا ہے ہارسا اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرتے حدیث میں آتا ہے کہ کانا بہت رن اپنی ماں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا کرتا ہے بڑی خدمت کرتے ہے ایک دن اللہ کے بیگمبر تشریف روایے تھے اچانک آپ نے قرآن پڑھنے کی آواز سنی کون قرآن پڑھا دائیں بائیں تھیں کوئی نظر لیا مگر یہ آواز جنت سے آ رہی تھی اللہ نے جنت سے قرآن پڑھنے کی آواز اپنے پیارے پیغمبر کو سنائی اور یہ آواز کس کی تھی ہارسہ بنعمان کی اسی جنگ بدر کے شہید کی نبی رضان الصحابہ کو خبر دی کہ جنت میں ہارسہ قرآن پڑھ رہے اور اللہ نے اس کی آواز مجھے سنائی ہے اور ساتھ تین بار فرمایا کہ کذال نکل بررو کذال نکل بررو کذال نکل بررو بر کہ ماں کی خدمت کا یہی صلاح ہے حالانکہ جنگ بدر کا شہید ہے مگر یہ سعادت اور یہ شرف ماں کی خدمت سے حاصل ہوئی اسی لیے تو ایک شخص میدانی جہاد کی طرف جا رہا تھا اور کہتا ہے کہ ماں باپ کو روتا چھوڑ کر آئے فرمایا کہ لوٹ جاؤ, جاؤ جیسے ان کو رولایا ہے بیسے جا کے ان کو ہنسا اگر جہاد فرض کے ہے تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں ہنسکتا اب فرض عین ہو جائے تو پھر ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں تو کتنا اونچا سلا کتنا اونچا درجہ فرمایا کہ کدار کر بھر ماں کی خدمت کر یہ سلا یہ سلا ہے جنت میں پہنچ گیا اور اللہ نے جنت میں قرآن پڑھنے کی سعادت دی اور وہ آواز دنیا میں پہنچائی اور دنیا والوں کو سنا کر حارثہ کا مقام واضح کر دیا تو بات تھوڑی دور نکل گئی اصل چیز جو قبول عمل کے ضوابط ہمیں ان پر توجہ دینی چاہیے ایک چیز اور بھی آ ذہن میں آ گئی. اور وہ ہے حقوق العباد کا معاملہ حقوق العباد کا معاملہ اگر حقوق العباد میں گڑبڑ کسی کو تھپڑ مار دی نہ جائز کسی کی غیبت کر دی کسی کو گالی دے دی کسی پر لانت برسا دی کسی کو کافر کہہ دیا اور وہ نہیں یا کسی سے مار لی غبن کر لی تجارت میں فراڈ کر دی پیسہ لے کر دبا لیا یہ سب حقوق العباد کے معاملے اس کی جو عبادتیں ہیں وہ ضائع نہیں ہو رہی حج بھی ہیں عمرے بھی روزے بھی نمازیں بھی قیامت کے دن وہ سب عمل لے کر آئے گا سارے عمل لے کر آئے گا اور اندرب العزت جس نے عدل قائم کرنا ہے وہ اس بندے کو روک لے گا جس کی عبادتیں بے تحشیں مگر ساتھ حقوق العباد کی کوتاہی بھی روک لے گا اور جس جس کی کوتاہی کی ہے سب کو بلا گا کسی کو نجائز مارا وہ بھی آ جائے گا کسی کا پیسہ چھین لیا وہ بھی آ جائے گا سب سب اکٹھے ہو جائیں گے اب اللہ رب عدل قائم کرے گا صحابہ نے پوچھا عدل کیسے قائم ہوگا ہم تو خالی ہاتھ آئیں گے کیا دیں گے جس سے تصویر ہوگا فرمائے کہ اس دن کا عدل روپے پیسے سے لیں اس بازار میں یہ سکے نہیں چلیں گے اس دن کا برحسناتی وسیع نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم سے ہوگا یہ جو ظالم ہے یہ غیبتیں کرنے والا اور گالی گلوچ کرنے والا اور یہ نمیمہ اور چغلیاں کرنے والا اللہ اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دے گا اور مظلوموں کے گناہ اس ظالم کو دے دے گا نیکیاں موجود ہیں مگر تقسیم ہوگی بندے کی سب سے بڑی حضرت قیامت کے دن یہ ہوگی کہ وہ اپنی نیکیاں دوسروں کے میزان میں دیکھے گا نیکیاں اس کی اپنی نے عبادتیں اس کی اپنی نے مگر دوسروں کے میزان میں تلتا ہوا دیکھے گا اس سے بڑی کیا قیاثت اللہ رب العزت ہمیں اس عمل کی توفیق دے جو ہند اللہ قابل خبول. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنیٰ میں تقوا عطا ہوگا انما نامہ یہ تقبر علّہ اللہ متقین کی نیکیاں قبول کرتے متقین اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنیٰ میں متقی بنا دے اور تخوا کے زیور سے اور راستہ فرما دے تاکہ ہماری یہ عبادات جو بھی ٹوٹی ووٹی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما دے اللہ رب رکتی ہے قرآن کی تکمی جو ہوئی اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے اور اس بچے کے لیے دعا کے بد کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دے تمام حفاظ جو اس شرط سے ہم کنار ہوئے اللہ ان کے سینوں کو کھول دے قرآن کے لیے علم نافع کے لیے عملِ صالح کے لیے اللہ تعالیٰ اخلاص عدا فرمائے ریاکاری سے بچائے اور اللہ رب ربر آگے جو منزلیں ہیں انہیں بھی آسان فرما دے بہت سے دوستوں نے دعا کے لیے کہا بہت سے بیمار بھائی بہنیں ان کے لیے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کام ادا فرما دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک کا نعمت نستعین کا نصعین احتراۃ صراط الذين انت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا رب الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك مجيد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 ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك برحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به ضعف عنا باغفر لنا برحمنا أنت مولانا فانصرنا هذا القوم الكافرين اغفر ورحمه رب اغفر وارحم انت خير الراحمين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف ربنا صرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرام ان الصراط مستقر ومقام ربنا حبنا من زاجنا بذّياتنا قرة عين بجعلنااد المتقين إماما اللهم هوفقنا لما تحب وترضى الله ما إ نسل غيل من النافع وما متقبة ويسق طبا فاسع فشفاع اللّہ الحزن جالت جزن اللّہ اللام جالت ون دل حزن فرحم رب خیر الرحمی ربرحم العز الکرم اللهم منصر إسلام والمسلمين اللهم منصر من نخر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بجعلنا منهم واخذر من خضر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اذهل الباس رب الناس بشفئ انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يقدر الا سقمه اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اله العالمين تمام ببركه صحه كامله عجلة ودايمه دعاء فرما یا اللہ جو بھائی بہنیں بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ فرما دے جن جن ساتھیوں نے اپنے مریضوں کے لیے دعا کی درخواست کی یا اللہ ان سب مریضوں کو صحت دائم اور حجل عطا فرما دے یا اللہ صحت کاملہ فرما دے یا اللہ تمام بھائیوں بہنوں کو آفیت کی زندگی عطا فرما دے ہر شر سے محفوظ رکھ ہمارے اس شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا دے جیسے یہ پہلے امن کا گہوارہ تھا پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی الہمین ہمارے اس شہر کو جو ہے وہ امن کا اور سکون کا اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے یا اللہ اس ملک پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہو تیری توحید کی حکومت ہو توحید کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا ہمارا یہ پیارا بدنِ عزیز ہے یا اللہ یہاں توحید کی حاکمیت اور تیرے پیارے بے کی سنت کی حاکمیت ہو تیرے پیارے بے کی محبت کا نظام یہاں پر قائم ہو الہ یہاں سے شرک اور بدرت کی بے کنی فرما دے اور توحید و سنت کو یہاں نافذ کرنے اور قائم کرنے کی توفیق ادا فرما دے العالمین دنیا میں جہاں بھی جہاد ہو رہے جہاد کی شمع کو روشن کر دے العالمین جہاد کو مستحکم کر دے یا اللہ یمن میں آزمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں الہ العالمین باغیوں کی کمر توڑ دے حوثی باغیوں کا قلع کمہ فرما دے یا اللہ یمن میں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما ان کی حفاظت فرما بلاد حرامین کی حفاظت فرما العالمین اس وقت جو اعلی سعود کی حکومت ہے دنیا بھر کے لیے ایک توحید کا پیغام ہے اور توحید کی علامت ہے صرف ان کی جامع اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی بطور مثال کے کافی ہے جس کی شوائیں اور کرنیں پوری دنیا کو منور کیے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں توحید کا اور سنت سنت کا نظام پھیلانے میں مصروف ہیں لاکھوں طلبہ فارغ ہو کر دنیا بھر میں پھیل کر اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں یہ ایک مثال اس حکومت کی کافی ہے یاد اللہ اس کی حفاظت فرما بلاد حروین کی حفاظت فرما جن لوگوں کی نگاہیں حرمین کی طرف اٹھ رہی ہیں بری نگاہیں جن کے تخریب کاری کے منصوبے ہیں یا اللہ ان کی قوتیں پارا پارا کر دے یا اللہ ان کی طاقتیں تتبتر کر دے یا اللہ ان کے اسلحے کو ناکارہ کر دے یامین انہیں تباہ و برباد کر دے یا اللہ حرمین کی حفاظت ہوما بلاد حرمین کی حفاظت ہوما حکومت حرمین کی حفاظت ہوما یا اللہ عراق ہے شام ہے فلسطین ہے برما ہے افغانستان ہے کشمیر ہے ہر خطے میں جہاں کچھ نہ کچھ جہاد جاری ہے یا اللہ اس کو مستحکم فرما دے مسلمانوں کی حفاظت فرما مجاہدین کی مدد فرما اور کفار کے عزائن کو توڑ دے ان کی جمعیتوں کو پارا پارا کر دے یا اللہ بیماروں کو صحتِ کام عطا فرما دے یا اللہ ہمیں تقوی اور زہد اور ہمیں انابت کی زندگی عطا فرما دے یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے ان کی صحبتیں نیک بنا دے بری صحبت سے بچا یا اللہ ان کو نیکی اور تقوی کے منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیں یا اللہ وافر رزق حلال عطا فرما دے رزق کی تنگی کو دور فرما دے العالمین اقتصادی جو ہماری قوت ہے ہماری اجتماعی قوت انفرادی قوت یا اللہ اس کو مستحکم فرما دے العالمین ہماری ان عبادوں کو قبول فرما لے رمضان میں جو جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئیں روزے ہوئے اور قیام ہوا اور یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی صدقات اور نفقات ہوئے اور بہت کچھ انحار کا مظاہرہ ہوا یا اللہ اس سب کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے اور یہ ماہ سیان رخصت ہونے کو ہے یا اللہ یہ بار بار ہماری زندگیوں میں آئے بار بار ہماری زندگیوں میں آئے یا اللہ ہمیں جو ہے وہ شب قدر عطا فرما دے العالمی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ان بندوں میں شامل فرما لے جن کی گردنیں اس مہینے جہنم سے آزاد کر دی جاتی ہیں ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما لے جن بندوں کو اوتقا کہا گیا ہے ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیں العالمین تمام بیماروں کو سیکٹ دے دے العالمین ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما اور یہاں پر اسلام کا نظام قائم فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاملہ عاجلہ اور دائمہ دا فرما ربنا رب نا آتنا فر دنیا حسن اور پھر آخرت حسن بقینہ عذاب النار اللہ وفکن المات و حب رب اغفر برحم عنت خیر الرحمین رب اغفر برحم عنت خیر الرحمین اذهب الباس رب الناس مشفى انت الشافي لا شفاء ان لا شفاء شفاء الله غادر السقم ربنا اظلمنا انفسنا واذا لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا رحم الراحمين وصلى الله ودى النبي